واللہ و فضباد مثال برائے تک شرک مثال برائے تکبی شرک شرف اب جی تک شرک کی مثال سنو جی ایک آدمی کا ہے غلام اور دوسرا کیا ہے جی سردار ہے تو سردار اپنے غلام کو اپنے برابر کر سکتا ہے یہ ساری چیزوں کا مالک کر دے اس کو برابر کیونکہ جب مالک کر دے گا تو غلام رہے گا یا مالک ہو جائے گا اس کے برابر تو سردار اپنے غلاموں کو اپنا مساوی نہیں کرتے کیونکہ اگر مساوی کر دے تو غلام نہیں رہے گا تو جب غلامی کے اندر مساوات نہیں آ سکتی تو ہم اللہ تبارک و تعالی کے تو مخلوق ہیں ایسم وہ تو غلام مخلوق ہوتا ہے کیا مخلوق نہیں ہوتا وہ اپنے آقا کے برابر نہیں ہو سکتا تو ہم غلام اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں تو لہٰذا دلیل ہے اس بات کی کہ خدا کا کوئی شریک نہیں, نہیں اللہ نے فضیلت دی تم فضیلت دی بعض تمہارے کو پر باز کے رزق کے اندر بات سمجھو پس نہیں بولو جو فضیلت دیے گئے ہیں لوٹانے والے اپنے رزق کو اوپر اپنے غلاموں کے ماں مانا کرتا ہے ماں نے کہ وہ اس کے کی اندر کیا ہو جائیں برابر ہو جائیں بھی ایسے کرتے ہیں تب لکھ لو خلاصہ غلامی اور مساوات ممکن نہیں غلام ہو اور اپنے آقا کے کیا ہو مساوی کو نہیں ہو سکتا غلامی اور مساوات ممکن نہیں تو ہم سب اللہ کے غلام ہیں یا نہیں تو خدا کا مساحر تو ہو سکتا ہے مخلوق میں سے آپ ہمیں نعمت اللہ کیا اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو واللہ من وجال یہ دلیل ہے ابکائی ابکائی کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد باقی رکھنا ہے کیا ہے اچھا اگر اللہ تعالی ہم کو بیج آنا دیتا ایسے مرد ہی مرد ہوتے ہیں. تو ہم مر جاتے اولاد پیدا ہوتی تو ابقاء کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں کیا دی ہیں بیوی دی ہیں تاکہ یہ نو انسانی کا کیا ہو عبکار باقی رہ جائے دلیل دلی اللہ نے کیا واسطے تمہارے من انفس سے تمہارے نو سے بیویاں انفس کا منع نو اللہ نے کیا واسطے تمہارے تمہارے نو سے بیویاں میں نے ایک تفسیر کے اندر دیکھا تھا اب پورا یاد نہیں دیکھوں گا کہ ایک آدمی آیا ایک بہت بڑے عالم کے پاس وہ کہنے لگا میرے اوپر جنیا عاشق ہے کون جنیا جین عاشق ہے اور مجھے مجبور کرتی ہے کہ میرے ساتھ نکاح کر لیں تو میں نکاح کر لوں تو ان حضرت نے فرمایا کوئی حاضری نکاح کر لو لیکن میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا تو حضرت نے تو ٹھیک جواب نہیں دیا بھی بڑے تھے تفسیر میں لکھا ہوا اس وقت یاد نہیں ملے میں نے کہا یہ کیسے پتوا دے دیا بزرگ نے بعد میں جب قرآن کا میں نے مطالعہ کیا تو یقین ہو گیا کہ جنیا کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے مین ان ایک مجب جانے اللہ نے تمہاری نو سے بیویاں دی ہیں تو بیویاں ہماری نو سے نہیں ہونی چاہیے تو جن ہمارا نو ہے ایسا سے پھر گدھی کے ساتھ بھی نکالتا لوگ تو اس لیے مسئلہ ٹھیک نہیں جنیا تمہیں بھی مجبور کرے تو جنیا کو صاف بھی قرآن کیا کہتا ہے کہ نو سے بیوی ہونی چاہیے ہم مجبور ہیں تو ہمارے نو سے نہیں پھر جنیا سے جو بیٹے پیدا ہوں گے آپ کے وہ جینڈ پوتے ہو. <laughs> شرارتی ہوں گے کیا <laughs> اللہ نے کیا واسطے تمہارے تمہارے نو سے بی اور کیا واسطے تمہارے تمہارے دیو سے بیٹے بھی پوتے بھی اور رسک دیا تم کو پاک چیز ہوگا تاکہ تمہاری نسل باقی رہے آپ کیا باطل مذہب کے ساتھ یا معبود باطل ذاتی مان رہیں گے اور اللہ کے نیم کے بنا شکریہ کرتے رہیں گے تو یا بزون مندون اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان معبودوں کی جو نہیں مالک بل فیر لا کو نیچے کا لکھنا ہے نئی مالک بل فر واسطے ان کے رز کا آسمانوں سے اور زمین سے آسمان سے بارش برسا کے زمین سے نباتات اگا کے بالکل بالکل بل مالک نہیں کسی چیز کا ولا یسون اور نئی طاقت رکھتے بال کوا نہ ان کو طاقت ہے بال فلا بلا پس نہ کھڑو اللہ کے لیے مثال اللہ کے لیے مثال ایسے کہتے ہیں کہ بولی بادشاہ تک تم پہنچ سکتے ہو تو بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیروں کا سہارا لیتے ہو مشیروں کا سہارا لیتے ہو ایسے بھی آدمی خدا سے براہ راست نہیں مانگ سکتا جب تک پیرو فکیرو کو واسطہ نہ بنا تم ان کو پکارو وہ خدا کو پکارے گی وہ اللہ کے بندے یہ بادشاہ کا اپنے بنگلوں میں بند ہوتے ہیں خدا کسی بنگلے میں بند ہے نہ واحدہ سالہ فائنی قریب اللہ تو قریب ہے اس قریب کے لیے ہم دوروں کو واسطہ بن ہیں شباز کلندر تو دور ہے اس کا کیسے واسطہ بن اللہ قریب ہے بات ہی سن پنکھ کھڑو اللہ کے لیے مثالیں اللہ جانتا ہے کہ یہ مثالیں منہ مالا ہے تم نہیں جانتے ذارا بلّلم مثال مصال برائے بتلان شرک مثال برائے بتلان شرک پہلے بھی ایک مثال آ چکی اب دوسری مثال بیان کی اللہ تعالیٰ کی مثال ایک غلام ہے ممنوع نہیں اختیار رکھتا ہو پر کسی چیز کے اور دوسرا وہ ہے کہ رزق دیا ہم نے اس کا اپنی طرف سے رزق اچھا وہ مالک ہے پر وہ خرچ کرتا ہے اسے پوشیدہ اور ظاہر ظہور حل یستو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں الحمدللہ شکر ہے اللہ کا بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے یہاں لکھ لو مالک مجازی اور مملوک مجازی برابر نہیں ہو سکتے تو مالک حقیقی مملوک حقیقی برابر ہو سکتے ہیں یہ مالک مجازی ہے اور مملوک بھی کیا ہے مجازی ہے جب ان میں مساوات نہیں تو اللہ تو مالک حکیقی ہے آگے دیکھو جی مالک مملوک کو چھوڑو آپ دیکھتے ہو ہم انسان ہیں ہم کیا ہے انسان اور ہماری ماہیت ایک ہے یا نہیں کہتے بھی انسانوں کی ماہیت کیا ہے ایک ہے حیوان لاتے باوجود کہ ہماری ماہیت ایک ہے تو ہم سارے برابر ہیں ایک آدمی گونگا ہے نہیں بول سکتا دوسرا بولنے والا ہے ایک لولہا لنگڑا ہے دوسرا طاقتوار ہے جب انسان اس کے ماہیت کا ہوتے ہوئے سارے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو مالک اور مملوک برابر ہو سکتے ہیں مالک حقیقی خالق اور مخلوق یہ سمجھی بات یہ یہ ہے دیکھو جی بیان کی اللہ نے مثال دو مردوں کی ایک ان میں سے گونگا ہے اب کم گنا غلام گونگا ہی لکھو ساتھ ساتھ غلام ہی لکھو گونگا بھی ہے غلام بھی ہے نہیں کادر ہوتے پر کسی چیز کے اور وہ بوجھ ہے اوپر سردار اپنے کے بھائی جو گونگا بھی ہو بہرا ہو بوجھ نہیں ہوتا سردار کہتا ہے کہ بکری کا گوشت لے آ وہ آلو لے آتا ہے کیا سنے یا چیز سمجھے اور وہ بوجھ ہے اپنے سردار پہ اے نما جہاں ہی اس کو بیچتا ہے نہیں آتا ساتھ پیر کے کیا برابر ہے وہ اور وہ شخص کے حکم کرتا ہے عدل کا اور وہ اس کے رات مستقیم پہ ہے وہ بھی انسان یہ بھی انسان دونوں کی ماہیت کیا ہے ایک ہے اس کے بعد وہ برابر نہیں ہیں تو خالق مخلوق برابر ہو سکتے ہیں للہ غیر عرض کمال علم کا بیان اللہ کا کمال علم خاص اللہ کے لیے غیب آسمانوں کا زمین کا اور نہیں معاملات قیامت کا کمال علم کے بعد کمال قدرت امر کمال قدرا اور نہیں معاملہ قیامت کا مگر مسل جھپکنے کے, کے آنکھ کے او ہوا کرا او بنے بال بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب کیوں اس لیے کہ قیامت جو واقع ہوگی نا تو روح کو جسموں کے ساتھ جوڑا جائے گا جا. کیا اب روح کا تعلق جسم کے ساتھ جو ہے نا یہ آنی ہے کیا ایک تک ہاں بالکل ایسے روح تک کیا؟ جیسے بجلی ہے نا آپ دیکھتے ہو نا یہ پنکھے چل رہے ہیں بند ہو جاتے ہیں بجلی کا کرنٹ کیا فوراً آ جاتا ہے تو یہی فرمایا کہ تمہاری آنکھ کے جھپکنے سے بھی وہ زیادہ جلدی روح پروان ہے زیادہ تعلق لیتا ہے یہ مگر مجھ سے جھپ کے آنکھ وہ زیادہ قریب ہے ان اللہ, دلیل اکلی نمبر چھے. اللہ نے نکالا تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے اس حال میں کہ نہ جانتے تھے تم کسی چیز کو چھوٹا بچہ جو ہے نا نوزادہ جانتا کسی چیز کو نہیں اور کیا واسطے تمہارے کیا سنگ کنوائی تمہارے کانوں کے اندر کیا رکھ دیں سننے دکھا بل اب صاحب تمہاری آنکھ کے اندر نگاہیں رکھ دیں دل رکھ دیے تاکہ تم شکر کرو کیا نہیں دیکھتے تیرا پرندوں کے جو کہ مسفر ہیں اللہ تعالی کی کے فضائے آسمانی جگہ کا من کیا فضائے آسمانی نہیں تھامتا ان کو مگر اللہ تو بھائی چھوٹا سا ایک پتھر ایسے ڈالو وہ معلّہ ہوگا یا گر پڑے گا گر پڑے گا لیکن آپ نے دیکھا بڑے بڑے, بڑے بھاری پرندے ہیں اللہ تعالی نے ان کو مولا کیا ہوا ہے سر دیکھتا وہ سفر ہے فضا سے نہیں تھامتا ان کو مگر اللہ اس میں نشانی ہے خدا کی قدرات کی مانا چاہیے اور اللہ نے کیا واسطے تمہارے من بھائی ہوتے کو مین بہنے پی اللہ نے کیا واسطے تمہارے تمہارے گھروں کے اندر رہنے کی جگہ یہ حالات ہزر ہے ہزر میں گھر میں رہنے کی حالت حالات, حالات ہزر کیا واسطے تمہارے تمہارے گھروں کے اندر رہنے کی جگہ اور کیا واسطے تمہارے من جلود دل جانوروں کے چمڑوں سے گھر یہ حالات سفر لکھو میرے محترم آج کل جو تم خیمے بناتے ہو یہ کس کے ہوتے ہیں خیمے کپڑے کے لیکن عرب والے جو تھے نا ان کے پاس کپاس کی بڑی کمی تھی اور جانور کیا ہوتے ہیں؟ بہت لہٰذا ہو چمڑے کے کیا بناتے خیمے بناتے تھے تو خیمے جو ہیں کب کام دیتے ہیں حالات ہزار میں سفر میں ساتھ لے جاؤ کہ تمہارا گھر ہے جہاں چاہو خیمہ گاڑ دو ایک اور کیے واسطے تمہارے جانوروں کے چمڑوں سے حالات سفر کے اندر گھر یہ خیمے کہ ہلکا پاتے ہو ان کو دن پوچھ کے اور دین اقامت کے بعد ان گھروں کو تبدیل کر سکتے ہو اس گھر کو ساتھ لے جاؤ لیکن وہ ایسا گھر ہے کہ جہاں ہی جاؤ گھر تمہارا ساتھ ہے خیمہ ساتھ اسواف کے نیچے لکھو بھیڑوں کی اون اور بھیڑوں کی اون سے وہ اوبارہ اور اونٹوں کے ببریوں سے اوبار جمع بابرتی ہے ببر کہتے ہیں اونٹوں کے بال تم ببری نہ لکھو بال لکھو بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں کے بالوں سے وہ شارہا بکریوں کے بالوں سے اشافا اسباب خانہ یہ والوں کو دیکھو نہیں جی یہ اون ہو گئی بال ہو گئے اس سے کیا بناتے ہیں کمبل بناتے ہیں گھر کے اندر رکھنے کی اور چیزیں بناتے ہیں محمتا الہی اور اسباب بناتے ہیں اسباب خانہ اور نفے کی چیزیں ایک وقت غلہ و جال اللہ نے کیا واسطے تمہارے نما خالہ کا اپنی مخلوق سے سائیک درختوں کے سائے ہیں جی مکانات کے سائے ہیں کیا واسطے تمہارے اپنے مخلوق کے سائے اور کیا واسطے تمہارے پہاڑوں سے اکنا نہ جائے پناہ جیسے غاریں ہوتی ہیں کیا واسطے تمہارے پہاڑوں سے جائے پناہ اور کیے واسطے تمہارے کرتے ایک کمیشن جی تقیق مل ہرا جو حفاظت ہی کرتے ہیں تمہاری کس سے گرمی سے یہ صرف گرمی سے حفاظت ہی کرتے ہیں ٹھنڈ سے بھی تو ٹھنڈ کیوں نہیں بات وہ سورہ کے تداب میں ہے لاکوں پیہا دیپ منا پیونا تھا تداب کے اندر اسباب گرمی ہیں سمجھے جی تو ٹھنڈ سے حفاظت آ گئی تھی کمبل بناتے ہو سویٹر بناتے ہو دیپ کون کا لفظ آیا تھا ایسے کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں تمہاری گرمی سے وہ شرابیر ایسے کرتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں تمہاری تمہاری لڑئی کے وقت اس شرابین کے نہیں ہیں پہلے شرابین یہ قمیص آئے دوسرے شرابیر کا ہے جی زر ہیں لوہے اور یہ کرتے ہیں ہاں زر ہیں جو حفاظت کرتے ہیں تمہاری بادشاہ کو ہم لڑائی کے وقت اسی طرح کامل کرتے ہیں اللہ کی نعمت تمہارے اوپر تاکہ تم فرم بردار بنے رہو پہن تو پس گر یہ فرے رہے نہ مانے تو تیرے ذمہ تو پہنچا دے زہر بہر رہو یار پورا نعمت اللہ پہچانتے تو ہیں اللہ کی نعمت کو لیکن شکریہ ادا کرتے نہ شکریہ کرتے ہیں سما یون پھر ناشکری کرتے ہیں انکار کر دیتے ہیں اور اکثر ان دیتے ہیں کرنا شاکر ہیں وہ یوم نبا سمن کلتن شہیدہ تخویف و جس دن کھڑا کریں گے ہر امت سے گواہ گواہ گوا کون ہوگا جی اس امت کا نبی ہوگا گواہی دے گا کہ اے اللہ میں نے پیغام پہنچایا لیکن انہوں نے نہیں مانا پھر نہ اجازت دی جائے گی واسطے کافروں کے معذرت کی یا نیچے نے کھلو معذرت کی کہ وہاں معذرت کریں توبہ کریں کیونکہ تو قیامت جو ہے وہ دار الجزا ہے یا دار العمل ہے یہ دنیا دار العمل ہے وہ دار الجزا ہے وہاں بدلہ ملے گا کہ توحفہ بھی تو ایک عمل ہے نا توبہ بھی بالکل کوئی اجازت نہیں ہوگی پھر نہ اجازت دی جائے گی واسطے کافروں کے معذرت کی توبہ کی ہم استاد اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی ویزار اللہ <الْعَذَاب> اور جب دیکھیں کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھنے سے مراد ہے داخل ہونا یا رویت سے مراد جائے داخل ہونا دخول جب داخل ہو جائیں کہ ظالم لوگ عذاب کے اندر تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے اور نہ محلہ دیے جائیں گے اور جب دیکھیں گے مشرق اپنے تجویز کردہ شرکا کو او محبود باطل کو ان کو دیکھیں گے اور ان شرکا سے مراد یہ لیڈر بھی آ جاتے ہیں کون بھئی خدا کے مقابلے میں اپنے لیڈروں کی بات مانتے ہیں یا نہیں وڈیروں کی سرداروں کی لیڈروں کی بات مانتے ہیں خدا کی نہیں مانتے ہیں اور جب دیکھیں گے بشرے کا پن تجویز کردہ شرکا کو تو کہیں گے اے ہمارے پرورزدار یہی تھے ہمارے شرکا جن کو ہم پکارتے تھے سوائے تھے تو یہ لیڈر بھی آ جائیں گے سردار بھی آ جائیں گے معبودان باطلا بھی آ جائیں گے ایسے میں اب جو حق کے اوپر ہوئے بھئی کوئی پیر فقیر حق پہ ہیں یا نہیں مثال طور یہ معبود صبح کو پکارتے ہیں تو حق پہ تھے یا نہیں شاہ بازر کو پکارتے ہیں وہ بھی بزرگ تھے سمجھے تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ان کو ہم نے تیرا کیا بنایا تھا شریف بنایا تھا تو بزرگ کریں گے نہیں نہیں حبیث سی ہمیں کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ نہ ہم ان کے شرک کے کائر تھے اور باقی جو لیڈر بر ہوں گے وہ بھی انکار کر دیں گے ہر کوئی انکار کرے گا دیکھو جی اللہ پاس پھینکیں گے طرف ان کے باپ کو پھینکنے سے مراد یہ ہے سختی سے جواب دیں گے کیا آ, بات پھینکنے کا بنا سختی سے جواب دیں گے کہ ان کو بے شک تم جھوٹھے ہو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو مشرقین سے جو سچے پیر ہوں گے وہ بھی بےزار ہو جائیں گے خود ان جیسے لیڈر ویڈر بھی بےزار ہو جائیں گے اب جب معبود ان سے بیزار ہو گئے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کریں گے کیا آگے ہاتھ جوڑیں گے کیا اللہ معافی مانگتے ہیں ہم عجز ہیں معاف کر دو لیکن پھر ان کو معافی ملے گی وہ الکل اللہ اور ڈالیں گے طرف اللہ کے اس دن انتیاد کو سلام کا منع انتیاد آج فرما برداری معافیے مانگیں گے اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ باتیں جن کو گھڑتے تھے کن کو گھڑتے تھے کہ ہمارے معبودان بادلہ ہمیں بچا لیں گے سب باتیں گم ہو جائیں گی اللہ دین کا ان کا انجام ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی رات سے کا زلال ہو گیا اور اللہ کی رات سے روکا تو کیا ہو گیا کہ زلال ہم عذاب فوق تو ان کو ہم عذاب دگنا دیں گے ایک عذاب کس کا خود زرال کا دوسرا اسرال کا گمراہ کرنے کا بڑھا دیں گے ہم کو عذاب اوپر عذاب کے راک سے دو یوم شہیدہ یہ اعادہ ہے جی اعادہ مضمون سابق لیکن اس میں اضافہ ہے پہلے تھا نہ جو منابس کل امتن شہیدا لیکن حضرت کے متعلق تھا کہ آپ بھی گویدیں گے یہ تو یہاں اضافہ ہے یہ مضمون سابق بھرا اضافہ جس دن کھڑا کریں گے ہر امت سے گواہ کو اوپر ان کے اور گوابی کا ہوگا من ان سے ہم ان کی جانوں سے بشر ہوگا نبی ہوگا وجہ کا شہید ان اللہ اور لائیں گے ہم تجھ کو گواہ سب کے اوپر کتاب یہ تو پہلے پڑھ چکے ہیں نا حضور سب کے بعد گوئی دیں گے نزل نال دلیل واحد دلیل باح ہے قرآن سے اس بات رسالت کے لیے اتارا ہم نے تیرے اوپر کتاب کو جو کہ تبیان ہے واضح کرنے والی ہے واسطے ہر چیز کے ہر چیز سے مراد کہیں گی جو ضروریات دین ہے دین کی ضروری چیزیں تبیان کے اوپر نمبر ایک لکھو یہ اوصاف کتاب تبیان ہے ہر چیز کے لیے وہ نمبر دو رہنمائی کرتی ہے ہر ایک کو لیکن رحمت اور خوشت بری کس کے لیے پرم برداروں کے لیے تو اوصاف کتاب میں تبیان ایک خدان دو رحمت کتنی تین بشرا چار شہید اسلام ڈاٹ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف ردھیان میں رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواد خالق و کلو ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص جب شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں